کا الحمد یا آل رسول اللہ ویلاؤ الله اللہ تو حابی کور سرکار مدینہ راحت قلب و سینا فیض گنجینا صاحب مطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان با صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا فرمانے عزمت نشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا آل علی الحبیب آلہ سلحیب وبارک وسلم چودہ سو اکتیس سے ہجری جمادی اللہ کی آج سولہویں شب ہے عمان کے اہم ترین شہر مسقط میں اس وقت سنو تو بھر ہے جت ماں میں ہم سب شریک ہیں <تضح> رب کریم پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے ہم <تضح> سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم <تضح> <تضح> <تضح> سب کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور فرمائے <تضح> <تضح> <تضح> میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار دگار اجزب وجلّہ کے دربار میں عرض کی اے میرے رب مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری نافرمانی سے بچتا ہے لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور غیر مسلم کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری نافرمانی پر جرت کرتا ہے لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے آخر اس میں کیا حکمت ہے اللہ وج نے ان کی طرف وحی فرمائی بندے بھی میرے اور مصیبت بھی میرے اختیار میں اور سب میری حمد کے ساتھ میری تصویر کرتے ہیں مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں اور کافر غیر مسلم دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اس کی تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا ہوں مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں ہٹا کے جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مصیبت کی عجیب حکمت آپ نے ملاحظہ کی کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے وہ مسلمان پر اللہ کے اس ایمان جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس پر جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کی حکمت کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے اپنے اس مومن بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے ان مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور بندہ اس حال میں اپنے رب سے ملتا ہے یہ مومن بندہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اس کو عجر عطا فرماتا ہے اور کافر کافر بظاہر باز نیک کام کرتے ہیں ہے نا ویلفیئر چلاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں خدمتیں کرتے ہیں انٹرنیشنل ادارے بناتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں کسی کو پانی پلا دیا کسی کو راستہ دکھا دیا یوں بہت سارے کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں بظاہر یہ اچھے اور نیک عمل ہیں لیکن کافر کے لیے جنت نہیں جنت تو مومن کے لیے جنت تو مسلمان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کافر کو اس غیر مسلم کو اس کی ان دنیاوی چند اچھی کام کے بدلے میں اس کو رسک, رسک کشادہ کر دیتا ہے اس کو وسعت دے دیتا ہے اس سے مصیبتوں کو دور رکھتا ہے اور یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور آخرت اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا اور آخرت اس کو اسے گناہوں پر سزا دی جاتی ہے آج کے اس سندر تو اجتماع میں اس بیان کو کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سفر میں بعض اوقات یہ بہت ہی زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس سے ملو وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہی نظر آتا ہے پریشانی ہے مصیبت ہے اور وہ اپنی اس پریشانی اور مصیبت سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے پھر صرف یہی نہیں ہے نا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب دعا کر دو اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے وہ شکوا کرتا ہے شکایتیں کرتا ہے واویلا کرتا ہے معاذ اللہ اللہ ازمج اللہ پر بعض اوقات اعتراض بھی کرتا ہے پھر اس جس میں مصیبت آئی مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا بیٹے کا انتقال ہو گیا گاڑی چوری ہو گئی کوئی پریشانی آ گئی کوئی جادو ہو گیا کوئی تنگی آ گئی بچوں کی امی چھوڑ کر چلی گئی گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بچہ نافرمان ہو گیا ہے چلتے چلتے گر گیا ہاتھ ٹوٹ گیا ٹانگ ٹوٹ گئی آنکھ چلی گئی اندھا ہو گیا بیمار ہو گیا فارن لگ گیا شوگر ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا گھر چھوٹا ہے کرایہ دار نے گھر سے بھی نکال دیا نوکری دی تو سیٹ نے بھی فارغ کر دیا قرضہ چل رہا ہے وہاں پریشانی ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر ملیں گے دعا کیجیے بہت پریشان ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے نہ جانے ایسا کیا قصور ہو گیا نہ جانے میرا کیا قصور ہے کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے میرا کیا قصور ہے کہ میرا قرضہ اس پر قرضہ چڑھ گیا میرا کیا قصور ہے کہ میرا کرایہ کا گھر خالی کروا دیا میرا کیا قصور تھا میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا میرا کیا قصور کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے میرے ایسا کون سا گناہ کر دیا میرے نے کون سی غلطی کی ہے میرے مجھ... مجھ سے ایسا کون سا فیل ہو گیا میں نے ایسی کیا فرمانی کر دی مجھے اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی اتنے بہار ٹوٹ پڑے میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے اس کو کان میں پوچھو جو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے کان میں پوچھیں بھائی نماز پڑھتے ہو نہیں نماز نہیں پڑھتا فجر تو برسوں گزر گئے فجر کبھی نہیں پڑی جھوٹ تو آپ بولتے نہیں होगे कभी- کبھی کبھی تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے نا مولانا صاحب جھوٹ کے بغیر کام تھوڑی ہوتا ہے اچھا سو تو کبھی لیا ہی نہیں ہوگا اب دیکھیں گاڑی بھی لینی ہوتی ہے مکان بھی لینا ہوتا ہے بچوں کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے تو سو تو لینا پڑتا ہے نا سو پہ قرضہ ملتا ہے اچھا داڑھی رکھیں گے داڑھی داڑھی بھی کبھی نہ کبھی تو رکھ لیں گے گانے تو سنتے ہی نہیں ہو अब اب گانوں کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے گھر پہ جاؤ تو की کی گاڑی میں بیٹھو تو موسیقی فون پر موبائل فون میں بھی ہم نے میوزکل ٹین رکھی ہے ہاں موبائل فون بھی ہمارا بچتا ہے تو میوزک بچتا ہے اچھا فلمیں تو اب دیکھتے نہیں ہو گئے اب گھر بیٹھ کے کیا کریں گے اس کو فلم نہیں دیکھیں گے تو ٹائم کیسے پاس ہوگا اچھا فلم بھی دیکھتے ہیں آپ भी, है। भी है, है। है नहीं, नहीं है نماز بھی نہیں پڑھتے اچھا ماں باپ تو کبھی ستایا ہی نہیں ہوگا بس ماں باپ تو بےچاری ماں تو روتی روتی قبر میں چلی گئی کہ بیٹا میری نا مت کر باپ ناراض ہو کر گھر بیٹھا ہوا ہے اچھا باپ بھی ناراض ہے ماں ناراض باپ ناراض نماز میرا نہ پڑھوں گانے میں سنو فلمیں میں دیکھوں سود بھی میں نے لے لیا رشوت کا لین دین بھی کر لیتا جھوڑ بھی بولتا ہوں کاروبار چلانے کے لیے کچھ ملاوٹ بھی کرنی پڑتی ہے دھوکا بھی دینا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ٹیکسی چوری کرنی پڑتی ہے کفری گاؤں میں جا کر اب آدمی کیا کرے گا کپری گاؤں میں جائے گا تو اب عورتوں پر تو نظر پڑے گی تو اب کیا کرے گا لڑکیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے دیکھ بھی لیتے لڑکیوں کو بھائی صحیح ہے جھوٹ نہیں بولتے سب کچھ کرتے ہیں اچھا اب میں اس سے پوچھتا ہوں یار واقعی تم پر بڑی مصیبت آ گئی ہے تمہارا کیا قصور ہے है? تمہارا کیا قصور ہے یہی نہ کہ تم گانے سنتے ہو یہی نہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے یہی نہ کہ تم گاری منڈاتے ہو یہی نہ کہ رمضان کے روزے بلا اجازت شریک قضا کرتے ہو یہی نہ کہ زکات واجب ہونے کے باوجود تم زکوت نہیں دے رہے یہی نہ کہ حج فرد ہو جانے کے باوجود تم حج نہیں کر رہے یہی نہ کہ ماں کو ستاتے ہو باپ کو ستاتے ہو بیوی کو مارتے ہو بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہو اور تمہارا کیا قصور ہے تمہارا کیا قصور ہے کچھ بھی تو نہیں ہے یہ بھی کوئی قصور ہے کیا گانا سننا بھی کوئی جرم ہے کیا فلم دیکھنا بھی کوئی جرم ہے کیا مسلمانوں کو ستانا بھی جرم ہے ظلم کرنا بھی جرم ہے کیا رشوت دینا بھی کوئی کسور ہے کیا سود پر کاروبار کرنا بھی کوئی قصور ہے ملاوٹ کا مال ویکنا بھی کو کسور ہے دھوکہ دینا بھی کو کسور ہے یہ بھی کوئی غلطی ہے صحیح کہہ رہے ہو بھائی تمہارا کیا قصور تمہارا کیا قصور ہے کچھ بھی تو نہیں ہے یہ سارے قصور نہیں ہے یہ سارے جرم نہیں ہے تو پھر جرم کہتے کس کو ہیں ارے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میرا کیا قصور ہے ارے وہ کون سا قسور ہے وہ کون سا جلد ہے جو ہم نے نہیں کیا کیا گیبت نہیں کرتے کیا چگلی نہیں کھاتے کیا بدگمانیاں نہیں کرتے کیا قصور ہے دل آزاریاں نہیں کرتے کیا قصور ہے دھڑ کے ساتھ بے باکی کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں کیا قصور ہے کیا قصور ہے یہ جملہ جو ہے نا میرا کیا قصور ہے اس کو تو اول اپنی زبان سے نکال دیں یہ کہیے وہ کون سا قسور ہے وہ کون سا جرم ہے جو میں نے نہیں کیا اور اس کے باوجود اتنے جرم کرنے کے بعد میرے جرموں کی فہرست تیار ہے میرے جرموں کی لسٹ تیار ہے اتنی نافرمانی اگر میں کسی شیئر کی کرتا تو مجھے ایک دن کی تنخواہ نہ دیتا مگر قربان جاؤں رب کریم کی رحمت پر کہ اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی مجھے رسک دیتا ہے آلو آلو آلو میں بھوکا نہیں مرتا ہوا کے ذریعے زندہ رکھتا ہے پانی کے ذریعے زندہ رکھتا ہے مجھے رسک دیا جا رہا ہے میں سانس لے رہا ہوں میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں کھانا کھاتا ہوں تو ہزم ہو جاتا ہے باوجود اس کے شراب اور قصور وار ہوں وہ کون سا جرم ہے میٹھے سے بھائی جو ہم نہیں کرتے کبھی تو اپنی زیر میں جانتے ہم وہ کون سا جرم ہے اسلامی طرح بہنے لے کے وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے گھر کی سامیں بہنے نہیں کرتی ہوں گے اوروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی دوسری عورتوں کی غیبت دوسری عورتوں کی چگلیاں گھر میں جھگڑا کرنا شوہر کو ستانا بچوں کی تربیت میں غیر اسلامی طور طریقوں کی ملاوٹ کر دینا نمازیں قزا کرنا وقت پر پاکی کا غصہ نہ لینا مر کو دیکھو یا عورت کو دیکھو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں پوچھو نماز کے فرض کتنے ہیں پتا نہیں ہے میرا کیا قصور ہے نماز کے فرض پتا نہیں کیا قصور ہے اچھا اچھا وزو کے جو فرض بتا دیجئے وزو کے فرض پتا نہیں میرا کیا قصور ہے اچھا یہ بھی آپ کو کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو پھر جرم اور قصور کسے کہتے ہیں غلطی کسے کہتے ہیں اتنے جرم اتنے قصور اتنی خطاؤ کے باوجود ہم پر ہمارے رب کی رحمت ہے یا نہیں ہے اب قرضے کی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی بچے والی مصیبت آ گئی کچھ بیماری کی مصیبت آ گئی بے روزگاری کی مصیبت آ گئی اور دس بارہ پندرہ قسم کی مصیبتیں آ ذرا غور تو کیجیے کہ یہ مصیبت میرے ان تمام قصور میرے سارے جرموں کی اگر معافی کا سبب بن جائے سارے جرموں کی جو میرے اللہ کی نافرمائیاں کی ہے اگر میرے دنیا کی یہ مصیبتیں میرے رب کی اس نافرمانی کا کفارہ بن جائیں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں بتائیے سستا سودا ہے یا نہیں ہے سستا سودا ہے یا نہیں. مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے بڑی غور سے سنیے گا حضرت با یزید بستانی قدیث سر النورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے مرائدہ فرمایا کہ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا اور اس کے کپڑے اور جسم لکھڑ گئے لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے کوئی پرواہ بھی نہ کرتا کہیں دور سے ماں نے دیکھا دورتی ہوئی آئی دو تھپڑ بچے کے ڈرائے کپڑے اتارے دھوئے اسل دیا سعید اب یزید مسلامی رشمت اللہ تعالی علیہ دیکھ کر وجد میں آ گئے دیکھ کر بجٹ میں آ گئے فرمایا یہی حال ہمارا اور رب ال کیا ہے یہی حال ہمارا اور رب رب ال کیا ہے ہم گلاح کے جنگل میں نتر جاتے ہیں کسی کو کیا مروا مگر رحمت الہی ازو کا دریا جوش میں آتا ہے ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے توبہ و عبادات کے پانی سے گسل دے کر ساتھ فرماتا ہے شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب مہربان ماں کچھ سزا اور تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے بازوں کا سزا دے کر اسلام پروازہ ہے ہمارا کیا قصور ہے اتنے گناہ کر کے بھی ہمارا کیا قصور ہے اور میرے رب کی رحمت کو دیکھو کہ ہمیں یہ دنیا کی آرسی مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کرتا ہے کہ میرا جب یہ بندہ مرنے کے بعد مجھ سے ملے تو میرے اس بندے کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو اس کی ناپرماہی کر رہے ہیں اور وہ ہم کو رقمت فرما رہا ہے ہم اس کے حبیب کی ناپرواہی کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا خدکا ہے کم کو لطف و کرم فرما رہا اب جہنم کی آگ کی سزا دینے کے بجائے اگر ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو نافرمانیاں ہے دنیا کی مصیبتوں میں اس کو ختم کرو اور یہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے میرے یہاں کا الادت امام ہے سنت مجدد دین و ملت اور شبادت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ال رحمت اپنے مبارک کلام ہدایت کے بخشش پہ لکھتے ہیں ڈر تھا کہ عیسا کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا ڈر تھا کہ عیسیا کی سزا میرے جو گناہ کیے ہیں نا کی ہیں مجھے ڈر ہے کہ ابھی ملے گی یا قیامت کے دن ملے گی ڈر تھا کہ عیسیا کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرواتے ہے اس طی بھائی لہذا مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت غصے میں زبان پر قابو رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور یہ بندہ ہے کہ اپنی زبان سے اسی رب کائنات کی اس رحمت اتنی بڑی رحمتوں پر بھی اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتا ہے خرافات منہ سے نکل جاتے ہیں اور یاد رکھیے بعض وہ خرافات ہوتے ہیں جسے ایمان برباد ہو جاتا ہے دنیاوی آفت و مصیبت مسلمان کے حق میں اکثر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے منقول ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر کبھی تنگی معاش سے پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناوں سے اے سا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں اس کو جنا تھا اور مجھے اپنی عزت و جذب کی قسم میں جس بندے کو آزاد دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلا دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کبھی جسم کی صحت سے کبھی فراقی کبھی اہلو یا اس کی خوشحالی سے پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نارے جہنم سے بچ سکے میرے ابھی میلے سنت دیکھتے ہیں گاڑیوں عمارتوں دولتوں صحت اور ترے ترے کی نعمتوں کی اپنے اوپر کثرتوں کو دیکھ کر ڈر جانا چاہیے کہیں یہ دنیا میں نیکیوں کی جزا نہ ہو اللہ کبھی شہرت دیکھ کر کبھی عزت دیکھ کر کبھی جاؤ منصب دیکھ کر کبھی بہت ساری خوشحالیاں دیکھ کر کہیں دنیا میں ہی بدلہ نہ دے دیا جائے قیامت کے دن جب یہ بندہ حاضر ہو تو کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے ت نے جو کچھ کیا سب تجھے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں آئے اس وقت کیسی محرومی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے آفیت فرمائی غربتوں آفتوں بیماریوں طرح طرح کی مصیبتوں کا اپنے اوپر سلسلہ دے کر صبر کرنا اور دل برا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آخرت کی راحت سامائیوں کا پیش خیمہ ہو اللہ حضر سے ہم دونوں جہاں کی بھلائیاں طلب کرتے ہیں تکالیف پر شکوا کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا ثواب بھی اور اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں چنانچہ حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرشا فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا چھپایا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عزب اجاللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے ہم نہیں چھپا پاتے ہمارے سر میں درد ہو تو سب کو پتا چل جائے یہاں تک کہ نزلہ ہو نا نزلہ اب نزلہ کیسی بیماری ہے جو سب کو نظر آتی ہے ہے, ہے یا نہیں آپ کو نزلہ ہے سب کو پتہ ہے کہ آپ کو نزلہ ہے ناک بھی آپ صاف کر رومال بھی آپ کے پاس ہے چھینک بھی رہے پھر بھی بولیں گے نزلہ ہے ارے بھائی نظر آ رہا ہے نزلہ ہے آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے نزلہ ہے پھر بخار ہے بخار آ گیا مجھے اچھا اللہ سے تھوڑی دیر کے بعد بہت بخار ہے بھائی بول تو دیا آپ نے بخار ہے دعا تو کر دی اب دوبارہ بخار ہے یعنی جب تک ہم اپنی مصیبتوں کا ڈھول نہیں بجاتے اس وقت تک ہمیں قرار نہیں آتا جب کہ آپ حدیث پاک دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا پوشیدہ رکھا لوگوں کو کی شکایت نہ کی تو اللہ حزب پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں مجھے یہ روایت بیان کرتے ہوئے میرے میرا پیر یاد آ گیا اللہ کی کرو رحمت ہو میرے مرشد پر امیر سنت پر ایک مرتبہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اب چل رہے ہیں مگر چلتے ہوئے ایک پاؤں پر وزن کم دے رہے ہیں اب میری بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھو کیا ہوا پوچھنا بھی چاہیے لیکن ایک بزرگی ہوتی ہے بزرگی کی ایک اپنی ہے ایک اپنا اس کا دب دبدبہ بھی ہوتا ہے پھر پیر پیر ہوتا ہے البتہ مجھ سے بھی رہ گیا اب آپ بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہ چلنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے پیر میرے پیرو و مرشید امیر سنت میری جان میری آن میرا مان میری پہچان میرے سب کچھ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پوچھنے پر مجھے حدیث یاد آئی جو حدیث میں نبی بیان کی کہ اگر میں آپ کو بتاتا کہ میرے پاؤں میں درد ہے تو آپ ہمدردی کرتے یہی نا ہمدردی کرتے ایک طرف آپ کی ہمدردی ہے دوسری طرف مغفرت کی بشارت ہے میں کس پر ہاتھ رکھوں آپ <سؤال> کی ہمدردی پر یا مغفرت کی بشارت پر یہ ہے میرا پیر اس لیے کہتا ہوں میرا پیر میرا پیر ہے میرا پیر میرا پیر ہے یہ اکیلے میں تھے کوئی مطلب کوئی تیسرا نہیں تھا مجھے یاد ہے اب اکیلے تھے کسی گھر کے اندر اور اس طرح اور یہ ایک نہیں ایسی کوئی مصیبت دیکھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں کسی پریشانی میں نہ ہوں میں نے دیکھ رہا ہوں یہ مسکرا رہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی پریشانی میں نہ ہو ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر تجزیہ کریں نا تجزیہ یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون ہے جو پریشان نہیں ہے اس کو یا خود بیماری ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا خود مقروض ہے یا اس کا بھائی یا بیٹا مقروض ہے یا کوئی بے روزگار ہے ماں کی تکلیف ہے باپ کی تکلیف ہے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی ضرور ہوتی ہے اب ہر کوئی اپنی تکلیف اپنی پریشانی کا رونا روتا رہے گا اور اپنی دکھ درد بیان کرتا رہے گا تو کیسے کام چلے گا وہ کسی شاعر کا بڑا پیارا شہر ہے زباں پر شکوائے وائے رنجو الم لایا نہیں کرتے زبا پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے تو یہ ہر ایک سے کہتے پھرنا جو ہے نا اس کی عادت نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی نقل کرتے ہیں سیدنا اشناب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بار میری داڑ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا اس بات کو میں نے تین بار دہرایا تین بار دوہرایا اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی تین اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی حالانکہ میری آنکھ ضائع ہوئے تیس برس ہو چکے ہیں اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی تیس سال ہو گئے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی اللہ از وجلّہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جب مصیبت پر جو اجر ہوتا ہے اس پر نظر حضرت سیدنا فتح مسلی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاؤں میں زخم آ گیا شدید لگی حضرت فتح مسلی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ پاؤں کا ناخون ٹوٹ گیا مسکرا رہی آپ نے پوچھا کہ آپ کا ناخون ٹوٹ گیا درد میں بندہ روتا ہے چکتا ہے تلّاتا ہے واولہ کر آپ مسکرا رہی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اس مصیبت پر جو میں صبر کرتی ہوں اور صبر پر جو مجھے اجر کی امید ہے اس اجر کو یاد کر کے مسکرا رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرما اور صبر پر اجر عطا فرما صبر کسے کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرش فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے صبر اول صدمے پر ہوتا ہے صبر اول صدمے پر ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی مصیبت آئی سخت پریشانی آئی اب آپ نے اس کو بھی بولا اس کو بھی بولا یہ سارا مطلب آپ نے نکال لیا اپنا اب کوئی شخص تارے یار کوئی بات صبر کرو ہاں بھائی اب صبر ہی کرنا ہے ارے بھائی اب صبر کہاں رہا صبر تو گیا آپ جو اتنی شکایتیں کر چکے تو صبر تو گیا صبر او سدمے پر ہوتا ہے کئی ملکوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر لگ گئی گاڑی پیچھے سے کسی نے مار دی اترے اتر کر اس کا گریبان پکڑا مار پیڑ کی لڑائی جھگڑا کیا توڑ فوڑ کر دی وہ بھی سامنے سے دو چار ہاتھ دے رہا ہے اپنے بھی دو چار ہاتھ دے رہے ہیں کوئی تیسرا ہاتھ بھی بیچ میں چھوڑو, چھوڑو, چھوڑو رہے کچھ نہیں ہونا چھوڑو بھائی، چھوڑ دو چھوڑ دو. دیکھو یار میری گاڑی کا کتنا ستیہ ناش کر دیا ریڑ لگا کے رکھ دی گاڑی کی توڑ کے رکھ دیا گاڑی کا شیشا ہاں ہاں صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اب صبر نہیں ہے بھائی. اب نہ اترے مارا پیٹا ماض اللہ گالیاں اتنا آپ بربریت بچا اور اب آپ کہتے ہیں سبر ہی اب صبر نہ رہا تو ختم ہو گیا صبر تو تب تھا کہ آپ جا رہے تھے پیچھے سے آپ کی گاڑی نے پیچھے سے کسی نے مارا مارتے ہی آپ کو جھٹکا لگا اور آپ صبر کر لیتے لگ گئی نا آپ مالک ہیں آپ مالک ہیں اپنی گاڑی کے لگ گئی آپ کو مصیبت پہنچی نا تکلیف پہنچی آپ صبر کر لیں اور اس اجر پر نظر رکھے جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تا فرماتا ہے یہ صبر وہ عبادت ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی نعمت اور صبر کی توفیق کا فرمائے فرمایا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صبر وہی قابل تعریف ہوتا ہے جو اچانک مصیبت پہنچنے پر کیا جائے کیونکہ بعد میں تو طبعی طور پر صبر آ ہی جاتا ہے اسی لیے بعد حکمہ نے ارشاد فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ پریشانی کے ایام کی ابتدا ہی میں وہ کام کر لیا کرے جس احمد پانچ دن کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پانچ دن کے بعد یا دس دن کے بعد تو صبر آ ہی جانا ہے عکل مند کو چاہیے کہ جو کام اسے سے پانچ دن کے بعد کرنا وہ کام ابھی کر لے سواؤ کمائے آپ ذرا غور کریں ہم پیدا ہوئے کیا تھا ہمارے پاس ارے تن ڈھپنے کو کپڑا تک تو نہیں تھا ننگے پیدا ہوئے تھے تن ڈھپنے کو کپڑا نہیں تھا ننگے پیدا ہوئے تھے تارک کے لیے پانی نہیں تھا ہمیں پانی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس سے ہمیں نہرایا گیا آمد. تن دھاپنے کو ستر چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا دیا جس سے ہم نے اپنے تن کو چھپایا ارے بھوکے تھے ماں کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ارے کھانے کو پینے کو نہ کترا تھا نہ دانا تھا پرورش ایسا ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا انہوں نے ہماری پرورش کی باپ کے دل میں شفقت کا دریا ابال دیا کہ باپ دودھ میں جل جل کر ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا تھا ماں کے دل میں رحم اور محبت کیسا جذبہ پیدا کر دیا کہ خود تو جاتی تھی ہمیں سونے دیتی تھی یہ ساری ماں باپ کے دل میں شفقت اور محبت ہے کس نے ڈالی بولو رب نے تن جھاپنے کو کپڑا کس نے دیا کھانے کو روٹی کس نے دی پا کونے کو پانی کس نے دیا اولاد کس نے دی عکل کس نے دی شہد کس نے دی ارے جو کچھ دیا سب رب نے تو دیا ہے ہمارا ہے کیا اگر رب لے لیتا ہے تو چلاتے کی ہو تمہارا کیا لیا ارے تمہارا تھا کب یہ اولاد تمہاری تھی کب یہ مال تمہارا تھا کب یہ جائیداد عزت یہ دولت یہ سربت یہ عقل یہ پہن یہ آخ یا جو نعمت ہے سب رب نے تو دی ہے اگر رب تم سے دیوی نعمت لے لیتا ہے تو تم شکوا کرتے ہو شرم نہیں آتی سب رب نے تو دیا ہے اس کی دیوی نعمتوں کو جب وہ لے لیتا ہے تو آریتن دی ہے جو ہے ہمارا آریتن ہے آرتی طور پر ہے میں آپ کو ایک چیز رکھنے کے لیے دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیجئے اب میں کہتا ہوں یا مجھے دے دو بلکہ بتاتا بھی نہیں لے لیتا ہوں اور آپ میرے سے شکوا کرو کہ عمران بھائی عجیب آدمی ہو آپ نے میرے سے چیز واپس لے لی لوگ کہیں گے کہ کوئی اچھا ہسپتال میں اس کو داخل کراؤ اس کے دماغ کا علاج کراؤ ارے وہ چیز اس کی تھی کب کیوں ہے مجھ سے شکوا یہ کیوں کرتا ہے مجھ پر اعتراض اس کا تھا کب سیٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مسجد بناتا ہے مدرسہ بناتا ہے ارے اس کا تھا کب ناس کرتا ہے ارے رب کا تھا جو ماں تھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تیرا تھا کب رب کا تھا وہ خود فرماتا ہے وہ رزک نہ ہوں یون ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر ہمارے دیے میں سے تیرا نہیں ہے یہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے جو اولاد تو اللہ کی راہ میں وقت کر رہا ہے وہ تیری نہیں ہے جو وقت تو اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے سب کچھ رب کا ہے اگر رب کا دیا ہوا مال رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کس چیز کو تقبر کرتا ہے بلکہ یہ مال خرچ کرنا دور کی بات اس مال خرچ کرنے کی توحفے بھی تجھے تیرے رب نے دی ہے اگر وہ توحفے کی راہ دیتا تو, تو اس کی راہ میں مال خرچ بھی نہیں کر سکتا تھا ارے تو بھی رب دیتا ہے مال بھی رب دیتا ہے قبول بھی خود فرماتا ہے تباہ بھی خود دیتا ہے اللہ بندے کا کمال کیا ہے ارے کیسا گندا ہے یہ بندہ کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب سے چکوا کرتا ہے اور کوئی ذرا بر مصیبت آ جائے تو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے بندے کو کہ میرا کیا قصور ہے سب کچھ تو رب نے دیا ہے ارے ہم ناخل ہیں کم ضرور ہیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں وقت مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہے کوئی اللہ کی راہ میں مال مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہے کوئی اللہ کی راہ میں اولاد مانگے تو دیتے نہیں ہیں کوئی اللہ کی راہ میں تمہاری کوئی اور نعمت مانگے تو دیتے نہیں ہو کہ یہ میرا ہے ارے اللہ کی راہ میں مانگ رہے ہیں کون سا کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے اللہ کی راہ میں مانگ رہے دے دو اور یہ بھی تو دیکھو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ گھٹتا نہیں اللہ بڑھا دیتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو وقت خرچ کرو اللہ وقت برکت دیتا ہے اس کی راہ میں مال خرچ کرو اللہ مال میں برکت دیتا ہے اس کی راہ میں جان خرچ کرو اللہ جان میں برکت دیتا ہے اس کی راہ میں اولاد خرچ کرو اللہ اولاد میں برکت دیتا ہے اس کی راہ میں عقل ذہن فراست اور اپنی اور صلاحیتوں کو صرف کرو اللہ تعالیٰ تمہاری ان نعمتوں میں برکت دیتا ہے آج دنیا رونا روسی ہے کہ مال میں برکت نہیں رش میں برکت نہیں اولاد میں برکت نہیں وقت میں برکت رہی گھر میں برکت نہیں کسی چیز سے برکت نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ارے برکت کہاں سے آئے یہ ساری چیزیں لے کر تم نے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہی بند کر دیا برکت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آتی ہے اس پر کابز ہو جانے سے برکت کہاں سے ملتی ہے خرچ کریے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں لٹا دو اپنے مال کو کتنی شریعت اجازت دیتی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکت ہے کیسی نعمت عطا کرتے اور لو خرچ کر کے بھی یہ خواب ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض ہونی چاہیے اللہ تو نے توفیق دی تھی تیرا ہی دیا وہاں مال تیری راہ میں خرچ کیا ہے میں مخلص نہیں ہوں میں مخلص نہیں ہوں تو رحمت سے قبول کر لینا قبول وہی کر سکتا ہے وہی قبول کرے گا تو میرا پار ہے اگر قبول نہ کیا تو سب برباد ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو ہٹ ہو زکات ہو میرا با... ہمارا بیان کرنا ہو یا ہمارا بیان سننا ہو اگر وہ قبول کر لے تو مدینہ مدینہ وہ قبول نہ کرے تو یہ اس کا عدل ہے قبول کر لے تو اس کا فضل ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ایک بزرگ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا پوچھا کیا بے ہوش ہو گئے کیا سبب تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے غیر مسلم کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ مقام عدل میں ہے اور میں ایمان والا ہوں میں مقام فضل میں ہوں بس اللہ کی اس بے نیازی پر مجھے وہ کیفے تو گئے مجھے البتہ میرے میٹھے پیارے ستامی بھائیو جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے پوری کائنات اس کے ملک ہے وہ تم سے جو کچھ بھی لیتا ہے وہ تمہارے پاس آر ہوتا ہے پھر حدیث پاک میں آیا وہ ما ماٹا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ بھی اسی کا ہی ہے کیونکہ وہ اس کی مل سے خارج نہیں ہوتا لہٰذا وہ جو چاہے کرے وہ کل شہید بھی اجنگ وہ چیز اس کے مقرر کرتا وقت سے مقدم یا موخر نہیں ہوتی تو جس شخص نے اس بات پہ یقین کر لیا یہ اسے صبر اجر کی امید کی طرف لے جائے گا کہ جو کچھ اس عورت کا ہے پھر ہم پر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے آپ اس پر جاتے ہیں اس کے پاس جاتے کیا میرے رب کو نہیں پتا کہ میرا یہ بندہ تکلیف میں ہے پتہ تو ہے نا میرے رب کو پھر یہاں وہاں جا کر شکوے شکایت کرنے سے کیا فائدہ ہے اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تو میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائیو چند یہ باتیں تھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے تو سوچا کہ ان کو کچھ ایکت روایات واقعات کی روشنی میں آئینہ بتا دیا جائے کہ اپنے آئینے میں اپنا منہ دیکھو پھر منہ دیکھ کر کہنا کہ میرا کیا پشو ہے تو جو پریشانی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں یہ ہمارے جرموں کی سزائیں بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ہمارا رب کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کے سبب سے اور بہت سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے کی رحمت تو دیکھو یار اور اتنا جرم و قصور کرنے کے بعد بھی قرآن پاک کی ایک ایسی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے فرماتا ہے لا سکن اللہ لا لا تکن رحمت اللہ اے میرے وہ بندو جو ہن کر چکے ہو لا سکن رحمت اللہ سنو میری رحمت سے مایوس مت ہوں میری رحمت سے مایوس مت ہونا کیسا رب ہے ہمارا کتنا پیارا رب ہے نہ فرمانیاں کرو گناہ کرو پھر بھی فرماتا ہے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا مجھ سے مانگو میں دوں گا توبہ کرو میں معاف کر دوں گا اپنے حبیب کا در دکھا دیا اور فرما دیا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر بریاد کرو میرا محبوب جب میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بند نہیں مشرف سے طلوع ہوتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا میرا رب توبا کے دروازے بند نہیں کرے گا زندگی بھر بندہ گناہ کرتا ہے لمبے بر کی سچی توبہ کرتا ہے اللہ زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے زندگی بخش دیتا ہے بندے ہیں؟ مت یہ مت کے میرا کیا قصور ہے یقین مان قصور ہی قصور ہے بس بے باقی چوٹ یہ نادانی چوٹ اور اپنے جرم و قصور کا اعتراف کر لیں اپنے رب کی بارگاہ کا میز کر دے مولا میرا قصور ہے مولا میرا جرم ہے تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں میں چھپایا لائی بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا ہمیں اللہ کی بار کا میں رجوع لانا چاہیے بے باقی اچھی نہیں ہے اس بات کا راج لاپنا اچھا نہیں ہے میرا کیا قصور ہے یہ ماننا ہی بہتر ہے کہ میں سراپا قصوروار ہوں میں سراپا خطا کار ہوں میں مولا میری بہت نہ پر بزرگ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اپنے مصروف تھے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ جمع ہو کر بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور اس کی کثرت بارش نہیں ہو رہی کھیتیاں سوکھ گئی بچے بھوک و پیار سے ہلاک ہو رہے جانوروں کی تھنوں میں دودھ نہ رہا فصلیں برباد ہو گئی اب عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں آئیے باہر آئیے کر دعا کریں اللہ تعالیٰ بارہان رحمت برس آئی وہ بزرگ خوف و خطر کے آئلم میں فرمانے لگے لوگ تم اس سے بارہ رحمت کی دعا کروانے آئے ہو میں یہاں بیٹھا رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے جرم و قصور کے سبب اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نہیں برسا رہا ہے ارے وہ کون سا جرم ہے جو آج ہم نہیں کر رہے اللہ اور متا ہے اس کا قرآن کہتا ہے کہ سود لینے والا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے جس قوم میں سود عام ہو جائے جس قوم میں رشوت عام ہو جائے جس قوم میں بدکاری آم ہو جائے جس قوم میں قتل و غارت گری آم ہو جائے جس قوم میں رشوت عام ہو جائے جو قوم بے باقی کے ساتھ فلمیں دیکھے بے باقی کے ساتھ گانے سنے بے باقی کے ساتھ جھوٹ بولے بے باقی کے ساتھ بد نگاہیاں کرے بے باقی کے ساتھ بد فہیلیاں کرے بے باقی کے ساتھ حرام مال کمائے بے باقی کے ساتھ شرابے دیے بے باقی کے ساتھ جوڑے کھیلے ارے جس کام میں ایسی ناخن اولاد ہو جو ماں اور باپ کو پھپڑے مارے ارے ایسے نہ آل لوگ ہو جو بیوی کی چٹیاں پکڑ کر جھپڑوں سے لاتوں سے اس کا مار مار کے کیڑا بنا دے جس قوم میں ایسی بے باکیاں ایسے جنگ کہ بازار گرم ہو باوجود اس کے ہم پر آگ نہیں برس رہی زمین نہیں پھٹ رہی پتھر نہیں برس رہے یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ نہیں تو کیا ہے صلی اللہ تعالی علیکم پھر کہنا کہ میرا کیا قصور ہے پھر بھی کہنا میرا کیا قصور ہے سچ بتاؤ ہم قسور ہے یا نہیں ہے قصوروار ہے یا نہیں ہے وہ کون سا قصور ہے جو ہم نے نہیں کیا وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا اور اس طرح جرم و قصور پر اگر یہ چھوٹی موٹی مصیبت اور پریشانیاں اور یہ عام قسم کی وہ بھی کتنی اگر رہ بھی گئی تو زندگی تک ہی رہیں گی نا مرے تو ختم پھر بھی یہ بے چین انسان ان مصیبتوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے لٹک جاتا ہے کنجر مار کر اپنے آپ کو حرام کی موت مارتا ہے یعنی اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم سوچو مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم حرام کی موت مر جاتا ہے تو میرے بیٹے اور پیارے حصہ بھائی اللہ کی بار کا کرے یہاں وہاں فریاد کرنے سے کیا حاصل ہوگا کتنا ہوگا ہاں ہسب ضرورت شرعی اقاضوں کے مطابق کسی سے بات کرنے کی کوئی متلق ممانت نہیں ہے منع نہیں ہے لیکن خالی خالی اپنی مصیبتوں کا رونا رونا پریشاریوں کا رونا رونا اللہ از اللہ کی مبارک ذات پر اعتراض کرنا بیٹا انتقال کر گیا تو کفر بک دینا کاروبار ختم ہو گیا تو کفر بک دینا قرضہ چڑھ گیا تو کفر بک دینا کفر بکتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہے بڑا پیارا لگتا ہے جو اپنے جرموں کا اعتراف کر لے آؤ آج اپنے جرموں کا اعتراف کرتے کیا جب ایک بار جرم مان لینے سے ہماری مصیبتوں کا اندھیرا ختم ہو جائے وہ راضی ہو جائے وہ کادر مطلق ہے وہ راضی ہو جائے بے حساب بخش ہے انتہا کے کہاں قابل ہے پیارے اللہ بے سبب بخش سے بولا تیرا کیا جاتا بے سبب بخش سے بولا تیرا کیا جاتا تو تو قادر ہے وہ محتاج ہے بے بس لاچار ہے بے سبب بخشتے مولا تیرا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم و قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں رد قریب ہم پر اپنی رحمتیں اور برسائے اور ہمیں مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے بڑا مدنی نسخہ دیا ہے مدنی نسخہ وسطین بری و فلاح و سگینی یہ سورہ بقرہ کی پینتالیسویں آیت میں فورٹی فائیو میرے آلت امام علیہ سنت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور صبر و نماز سے مدد چاہوں اور صبر اور نماز سے مدد چاہو صبر اور نماز سے مدد چاہنا جو یہاں بیان ہوا کہ رضا اللہ کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تخمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو پر وہاں سے کیا پاکیزہ تعلیم ہے صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہے تفسیر عزیزی میں ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے اور بھوک غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لاتے نماز میں مشغول ہوتے روایت میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے خوف یا دہشت لاگ ہوتی تو ہم نماز پڑھتے تھے نماز کی طرف جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی طرف جائیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹا انتقال کر گیا وہ سواری سے اترے دو رکعت نماز پڑھی اور کہا انا راج <راجعون> اور فرمایا ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو پھر یہ آیت پڑھی ارے ان کو مصیبت پہنچی نا پریشانی پہنچی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مصیبت کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی نماز اور صبر سے مدد چاہو دوڑ کر نماز پڑھی آج بدقسمتی سے ہم سم سے نہیں سوچتے اگر اس ہم سوچیں اور کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت ہم نماز کی طرف جائیں کوئی بھی جو دکھ درد ہے آپ کو پریشانی ہے قرضہ ہے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کوئی سی خبر آتی ہے نماز کی طرف جائیں نماز یہ صبر دے گا ایک سابی فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری مثل کون ہو تیرے جیسا کون ہو جب جو جب چاہے اپنے رب کی بارگاہ میں بگیر اجازت حاضر ہو جائے ان سے پوچھا گیا وہ کس طرح ہے تو فرمایا تم پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی نماز کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہو کوئی ترجمان نہیں ہے اپنے رب سے آپ غور تو کرو یار آنکھ بند کر کے جو بندہ رب کی بارگاہ میں ارض کرنا شروع کر دے اس کا یہ ایمان ہے میرا یہ ایمان ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا یہ ایمان ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے اب میں آنکھ بند کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ میں جانتا ہوں کہ میں جس کی بارگاہ میں ارض کرتا ہوں نا وہ قادر متلق ہے وہ میری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے غیر سے مدد کرنے والا ہے وہ میرا رب ہے مجھے پیدا کرنے والا ہے مجھے پالنے والا ہے میں اس کی بار کامرس کرتا ہوں وہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب میں جس ویری سن رہا ہے وہ سمی و بصیر ہے وہ علیم و خبیر ہے وہ علم والا ہے وہ جانتا ہے وہ اپنے بندوں کی شیرت سے زیادہ قریب ہے میں اس کی بار کامرس کرتا ہوں میں اس کی بارگاہ میں اس کے ابھی کا واسطہ دیتا ہوں اب میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی گزارش اپنی ارض اپنے اللہ کی بارگاہ میں ارض کر دی ہے اب جو میرے مقدر میں ہوگا وہ ہوگا نا کیونکہ رب فرماتا ہے بندے بھی میرے ہیں اور مصیبتیں بھی پریشانی بھی میرے اختیار میں اب اگر نہیں ہو رہا کچھ بھی تو میں کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں شکوا شکایت کروں میں اپنے رب کی بار اپنے رب سے یہ اچھا گمان کیوں نہ رکھوں کہ مجھ پر جو پریشانی کی مصیبت ہے یہ میرے رب نے میرے حق میں بہتر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا اور دعا کا قبول ہونا ایک بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے عبادت گزارنا ایک بندہ رب سے دعا کر رہا ہے اس, کا, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی فرشتہ اللہ کی بارے میں اللہ تو اپنے بندے کو کیوں نہیں عطا کر دیتا تیرا بندہ تو اسے رہا ہے تو اپنے بندے کو کیوں نہیں عطا کرتا رب فرماتا ہے اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے یہ مانگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو مانگنے دو اور ایک شخص اللہ کی بالکاہ ماسک کرتا اللہ فرشو سے فرماتا فرشتہ اس کو دے دو جو مانگتا ہے اس کو دے دو اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے اپنے رب سے اچھا گمان کیوں نہیں کرتے ارے پیدا ہو گئے بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے اللہ کی بالکاہ میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے کیا کوئی ہماری لگام اس رب کے ہاتھ میں وہ جھٹکا دے تو کہیں کے کہ نہیں رہیں گے جو کچھ بھی ہے نا سب اس کی رحمت کے صدقے جی رہے ہیں تو کوشش کرنی صبر کرنا ہے کوشش کیا کرنی ہے صبر کرنا اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرتی ہے آپ یہ بتاؤ کہ صبر کے بغیر کبھی کوئی کاروبار والا کاروبار میں ترقی کرتا ہے آپ نوکریاں کرتے تو صبر نہیں کرتے تنخواہ دیر سے ملتی تو صبر نہیں کرتے زیادہ کام پڑ جائے تو صبر نہیں کرتے کروڑ روپے کا مال سمندر میں جہاز پر لاد کر بھیج دیا صبر نہیں کرتے ہر کام میں تو صبر کرتے ہیں جس طرح بغیر صبر کیے دنیاوی کام میں بندہ ترقی نہیں کرتا اسی طرح صبر کیے بغیر اپنی دنیا اور آخر کے کام میں ترقی کیسے کر سکتا ہے صبر ضروری ہے اس لیے لکھا گیا اس طریقوں فرمایا گیا ہے علما فرماتے ہیں مطلق فرمایا گیا ہے مدد مانگو جس سے معلوم ہوا کہ ہر دینی اور دنیاوی مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے آپ پر وہ کاروبار میں مصیبت آ گئی دنیاوی خوردی جو بھی مصیبت آ گئی نماز اور صبر سے مدد مانگو اس سے صبر مل جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو میت یعنی موت آگئی اپنی ذات اہل و مال کی مصیبت میں گرفتار ہو اگر کہ مصیبت کم ہی کیوں نہ ہو تو اسے چاہیے کہ انا لا لاج ارون اللہ عمر فی مصیبتی وہ اخلیف لی خیرما <مِّنْحا> کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ از وجل مجھے اس مصیبت میں صبر اور اس سے بہتر بدل عطا فرمائے اس جملے کی کثرت کرے بخاری کا مسلم کا حدیث بیان کر رہا ہوں اس جملے کی کثرت کرے کیونکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ایسا کہنے والے کے لیے بارے میں آیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ ازل اس سے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا یہ بات جو ابتدا جو میں نے چند حکایات بیان کی مصیبت کے حوالے سے پریشانی کے حوالے سے وہ میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب سے میں نے چند روایت بیان کی جو میری سنت نے یہ مرتب فرمائی ہے اور یہ غالباً میرا دوسرے زن ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں اس موضوع پر ایسی کتاب نہیں ہے یہ ایک ہی کتاب ساری دنیا میں اردو میں کسی زبان میں اور بھی اتنی جامع اور مفتاب اور اتنی مصدقہ کتاب اور کوئی نہیں ملے گی جو قرآن حدیث فقہ فتح رضبیہ اور دیگر فقائے کرا بھی کتابوں سے نکال کر اور مفتیان نے سے تصدیق کے بعد تیار کی گئی ہے اور اس کے علاوہ چند میں نے ایک اکایت روایت بیان کی وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ مفت المدینہ کی متبوہ ہے میں نے اس کتاب سے بیان کیا اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توحفے عطا فرمائے مصیبتوں پر واویلا کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور یہ جملہ اپنی زبان پر اب کوئی نہ لائے میرا کیا قصور ہے ٹھیک ہے اب یہ جملہ نہیں لائیں گے کون سا جملہ میرا کیا قصور بلکہ ہم قصور وار ہیں ہم مجرم خطا کار ہیں بلکہ سزا وار ہیں وہ رب کی رحمت ہے جو ہمیں معاف فرما دیتا ہے ہم سے درگزر فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر اپنے مومن بندوں پر جو مصیبتیں نازل کرتا ہے ان مصیبتوں کو اپنے بندوں کے لیے مومن بندوں کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ مومین کے پاؤں میں کوئی کانٹا چوبے نا تو وہ کانٹا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا کوئی بھی پریشانی آپ جیب میں کوچیز ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی جیب میں کوچیز ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی پریشانی ہو رہی ہے نا یہ پریشانی بھی گناؤں کا کفہارا بنتی ہے, ہے مومین کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے مومین کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے دونوں دو موج ہی موج ہے مومین کی موج ہی بس اپنے رب سے لو لگا کر رکھے اپنے رب سے اچھی امیدیں رکھے اور جو پریشانی مصیبتیں آ رہی ہیں غور کرے کہ میرے کن کن گناہوں کو یہ دھو رہی ہوں گی میرے کن کن گناہوں کو یہ دھو رہی ہوگی میرے کن کن گناہوں کا یہ کفارہ بن رہی ہوں گی بس اللہ سے یہ دعا کرتے یا اللہ دنیا میں بھی عافیت دے آخرت میں بھی عافیت دے اور جب تیرے حضور حاضر ہوں تو بے حساب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر دے ہم نہ حساب کے لائق نہ حساب کے قابل کوئی ہم میں ایسی طاقت نہیں نماز کے بارے میں میں نے کہہ دیا کہ نماز مدد مانگنی ہے نمازیں پڑھنی ہے مصیبت نمازیں پڑھنی ہے تو فرض نمازوں کا کیا عالم ہوگا اب جو جان بوجھ کر نماز قضا کر رہا ہے فجر نہیں پڑھی اب بولے میرے پاس کیوں مصیبت آئی مصیبت آئی کیوں آئی پوچھتا ہے نماز نہیں پڑھی بھائی فجر نہیں پڑھی یار زور نہیں پڑھی آپ کاروبار پہ بیٹھے آپ نے زور نہیں پڑی آپ بولتے ٹھیک ہے نہیں پڑھی کوئی نماز نہیں پڑھتا میں کاروبار میں بیٹھتا ہوں پھر آتی ایک کر کے ہے سب لے کے جاتی ہے سب لے کے جاتی ہے نا بعدوں کا ایک آتی ہے ساری لے جاتی ہے اس وقت بھی یہی کہتا ہی ہے اس کا دماغ خراب ہے نا دماغ گھوم جاتا ہے پھر یہی کہتا ہے میرا کیا قصور تھا قصور کیا تھا ایک دن کی ایک دن ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا بولتا میرا کیا قصور تھا آئی لے گئی ایک وہ شخص تھا دودھ نہ پانی ملاتا تھا ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر لوگوں کو بیچتا تھا ایک دن سیلاب آیا ساری بھی لے گیا ایک دن سیلاب آیا ساری بھین لے گیا اس کی بچی دانہ تھی کہنے لگی ابا جان یہ وہ پانی تھا جو دودھ میں ملاتے تھے سیلاب بن کر آیا سب لے گیا کیا رہا اللہ ہمیں اپنا فرما بازار بنائے اب یہ کوئی نہ سوچے کہ جب میں رب کی فرما برداری کروں گا میں ہر وقت نیکیا کروں گا میں رب کی کوئی نہ فرمانی نہیں کروں گا تو مجھ پہ مصیبت نہیں آئے گی یہ نہ سوچے کہ یہ آج تک تو یہی دیکھا ہے کہ نیکو کاروں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں مصیبت ہر ایک پر آتی ہے کیا لوگ اس گمان میں ہیں پرانے پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ لوگ اس گمان میں کہ ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی صرف ایمان لانے پر ہی یہ چھوٹ جائیں گے کہیں کہ ان ہوگا کہیں کہ آزمائش نہیں ہوگی جیسا کہ ان سے پہلے والوں کی ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش نہیں ہوئی انبیاء کرام کرم علیہ السلام کو آرام سے چیرا گیا کتنی پرے کتنی پریشانیاں مصیبتیں انبیاء کرام پر آئیں بڑا مشہور واقعہ ہے شہید کربلا کا نواز رسول امام حسین نبی اللہ تعالی کو کس قدر بے دردی کے ساتھ کربلا کی کپٹی ریت میں شہید کیا گیا نیکو کاروں کے سردار ہیں ان کے اوپر مصیبت نہیں آئی امام زین العابدین پہ پریشانی نہیں آئی جب بزرگا نے دن کو پر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آتی جو نیکوں پر پریشانی آتی ہے مصیبتیں آتی ہیں وہ نیکوں کے درجے بلند کرتی ہیں جو گناہ گاروں پر آتی ہیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں مومن پر آنے والی مصیبت اس کے لیے بھلائی لاتی ہے اللہ صبر عطا فرمائے اللہ تعالی صبر عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کا شعور دے کہ ہم قصوروار ہیں جو بچائے سیما میں آتے رہیں گے چینل دیکھتے رہیں گے پھر دیکھیں ان شاء اللہ از کس طرح صبر کی عادت آتی ہے یہ ایک بار کے بیان سے آ جائیے ضروری نہیں تو آپ کافلوں میں سفر کریں گے ہم سب کافلوں میں سفر کریں گے اجتماعت میں شرکت کریں گے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں گے یعنی اس ماحول میں تو ہے نا میں بتایا جائے